القبر کی بات چل رہی تھی اور خبر کے حوالے سے آپ کے علم میں لایا جا چکا ہے کہ قبر سے مراد مرنے کے بعد کا زمانہ چاہے وہ مرنے والا قبر میں دفن کیا جائے یا اسے لٹکایا جائے یا ہوا بکھر جائے یا اسے کوئی جانور کھا لے یا کسی مندر میں ڈوب جائے مرض اسے اگر سے دفن نہ بھی کیا گیا ہو اس کے بعد کا زمانہ ہے اس کو عذاب بھی ہوگا اور جو اگر مل مخلص تو اس کو کیا ہے نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا اس کا انکار کیا ہے معتدلہ اور معتدلہ اور وافظ کا متعلق بتا چکا ہوں گزشتہ سبق میں انہوں نے اس بنیاد پر انکار کیا ہے کہ میں جو انسان ایک بار مر چکا اب وہ مر چکا اس کی جان میں جان نہیں ہے جیسے کب سوال بھی ہوگا کہ پرانے مجید میں آتا ہے لا کون سی ہل کہ مرنے والا صرف ایک ہی بار موت کا ذائقہ چکھے گا اور بس لائے مؤ پولا ٹھیک ہے تو جب ایک ہی بار مرنا ہے اس کا مطلب جب اس کو دوبارہ حیات نہیں ملنی جب اس کو دوبارہ حیات ہی نہیں ملنی تو وہ گویا کا ایک پتھر ہے جماڑ ہے لہذا وہ آزاد کو نعمتوں کو محسوس نہیں کر سکتا جب عقل یہ بات ہے عقل یہ کہتی ہے تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کو آزاد یا اس کو راحت ملے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارس و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ انسان کو اگر اعادہ کامل طور پر نہیں ہوگا تو اس کو کامل حیات ادا کر دی جائے کہ جیسا کہ دنیا میں کی بلکہ اس, کو اس قدر اس کے اندر حیات پیدا کی جائے کہ وہ محسوس کر سکے اچھے اور برے کو محسوس کر سکے اور اللہ تبارک و وطالع پر کیا ہے قادر ہیں اور اس سے یہ بات بھی لازم نہیں آتی کہ دوبارہ اعادہ روح ہو لہذا اس قائد کے ذریعے سے سوال کرنا بھی ٹھیک نہیں ہوگا کل اولا لہٰذا یہ سوال کرنا بھی ٹھیک نہیں کیوں کہ ہم آدھے روح سے فائدے ہی نہیں ہے دیکھیے گا محتجرہ آزاد و خبر کا انکار کیا ہے لا حیات ال کی حیات اس میں نہیں ولا ادراک اور نہ ہی اس میں کیا ہے ادراک کرنا سمجھنا پتا لہٰذا اس کو آزاد دینا مہآو جوابیات کا جواب یہ ہے یہ بھی تو ممکن ہے یہ بھی تو جائز ہو سکتا ہے کہ الله تعالى اللہ تبارک کو تعالیٰ پیدا فرما دے کی جمی اجزا ہے تمام اجزا میں اور اجزا من نو امن البر حیات قدر کو درد احساس درد کے درد،, درد کو وہ محسوس کر سکے نعمتوں کی, کی لذت کو وہ کیا کر سکے کی؟ محسوس کر سکے اللہ تبارک و اخلاق کس قدر حیات دینے پر کیا ہے وادل ہیں کہ وہ نعمتوں کی لذت کو محسوس کر سکے یا یہ کہ وہ آزاد کو محسوس کر سکے وہ سلم یہ عبارت ایک سوال کا جواب ہے یہ عبارت جبھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا یہی سوال ہے کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی کیا ہے ایک ہی بار موت آئے گی تو لہٰذا جب عذاب ہوگا تو اس کا مطلب کہ دوبارہ اعادہ روح ہوگا کہ دوبارہ روح لوٹائی جائے گی اس کو زندگی دی جائے گی اور اس کے بعد پھر ایک اور موت مارا جائے گا اس کو نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ, لا کہ یہ آزاد محسوس کرنا یا نعمتوں کے ذائقے کو محسوس کرنا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اعادت الروح الى بدنی کہ روح کا احاطہ کیا جائے کہ روح دوبارہ لٹا دی جائے جس میں بدل میں وجہ نہیں آتا ہر رخ اور نہ یہ لازم آئے گا کہ وہ جسم حرکت کرے اور مسترم ہو حرکت کرنا او یار اثر لازاب والے یازاب کا اثر نظر آئے یہ ساری چیزیں سا لازم نہیں آتی کہ عذاب ہمیں نظر بھی آئے محسوس بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا حتّا فلما لگڑی کا فلم یہ بھی وہی سوال ہے سوال کا جواب ہے یہ یہاں کی یہ سوال ہو سکتا ہے کہ عذاب جو محسوس ہی نہیں ہو سکتا پتہ ہی نہیں چلتا اس کا کہ مرنے والے کو یا دیگر لوگوں کو مطلب ایسا کیسا عذاب ہو سکتا ہے جو محسوس نہیں سوال کا جواب ہے کہ یہ بھی تو محسوس نہیں ہو سکتا کہ جو مر گیا انسان یا پانی میں ڈوب گیا یا کسی درندے نے کھا لیا یا کسی کو کیا ہے سلی پر رکھا لیا اس بھی تو کیا ہوتا ہے آغاز ہو رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہوتا جی؟ ہے فلمان یہاں تک کے پانی میں غرض ہونے والا شخص ول محل کی گسونے حیوانات اور حیوانوں کے پیٹ میں ہضم ہونے والا ولم کھایا گیا جس کو کھایا گیا ہو جسے ہضم کر لیا گیا ہو ولمقول حیوانات اور جانوروں کے پیٹوں میں ہضم ہو جانے والا انسان بل مصروفیل ہوا اور جسے کے کیا اسکول پر لٹکایا گیا ہو جو ان تمام کو بھی آزاد کیا جاتا ہے وہ لمن چلے آ رہی ہے اس کے رسم کے آگاہ پر مطلب نہیں ہوتے اب آگے اصول اور ضابطہ بتاتے ہیں کہ وَمَنْ تَأَمَّلَ فِي ملتی ہی اور ملبوتی ہی ملک اور ملکوت اس میں کیا فرق ہے یاد رکھیے گا کہ ملک کہتے ہیں ملکیت کو اور ملکوت خاص سلطنت اور, ہاں اور بادشاہت کے لیے من کامان اور جو شخص جس نے غور کیا ملکیہ اللہ تبارک ملکی و تعالیٰ کی ملکیت سے ملکوت ہی اس کی سلطنت اور بادشاہت میں واہ واہ راہ اب اور اس کی قدرت کے انوکھے انوکھے کیا ہے انوکھی قدرت میں وہ جب اور اس کی ہزمت جبروت کا کی معنی کیا ہے عظمت جی جبروت اس کی ہضمت جس نے اس کی انوکھی قدرت اور اس کی عظمت میں غور و فکر کیا ہے تو لنگالے تو جس شخص نے اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت میں بادشاہت میں اور اس کی قدرت میں اور اس کی حضمت میں غور و فکر کیا ہے تو ایسا شخص اس طرح کی باتوں کو یعنی آگاہ خبر کے اندر آزاد یا راحت کو محال سمجھنا تو دور کی بات وہ تو مستباد بھی نہیں سمجھتا مستانا بھائی یعنی بھائی بھی نہیں سمجھتا جی جائے کہ محال ہو جس طرح کے محترا نے کہا ہے کہ ان کا آزاد ہے کیا ہے محال ہے کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ موافظ اور روافظ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں اور اس کی عظمت میں غور و فکر نہیں کیا کہ وہ کس کس چیز پر قادر ہے ان اللہ کل جب اس کی قدرت نظر غور و فکر کیا جائے گا تو یہ چیزیں کیا ہیں پھر محال تو کیا جب نہیں لگیں گی کیوں وہ ہر چیز پر کیا ہے قابل ہے جی تو کیا فرمایا تو منتہل آ جائے گی ملکی وہ ملکی ہی بے قدرتی نہ آنے استحال محالم اخبار خبریں اس عبادت کے اندر مصنف علیہ شارے رقم ہوگا آپ ایک قائدہ رسوخ بتاتے ہیں چونکہ ایک یہ دنیا کا مانگا اور ایک ہے مرنے کے بعد اور میدان محشر یعنی دوبارہ اس میں زمانہ اور پھر دور آئے گا میدان محشر کے بعد کا زمانہ یہ کل تین ایک دنیا اور ایک جس کو بولتے ہیں برضہ یعنی قبر کا زمانہ اور زمانہ تو کہتے ہیں کہ اب جب مصنف نے پہلے ذکر کیا کہ چیز کو آزاد قبر کو اور ساتھ ساتھ میں کیا ہے اہل کے لیے نعمتوں کو اور راحت کو تو یہ قبر آزاد قبر کیا وہاں پر راحت یہ وہ زمانہ ہے یہ وہ عرصہ ہے جو بالکل درمیانی نہ دنیا ہے نہ آخرت یہ کیا ہے دنیا و بآخرت کے بیچ بیچ میں ہے اب جب مصنف علیہ الرحمٰ نے اب اس کا تذکرہ کیا ہے اب متوسط کے تذکرہ کرنے کے بعد بات بڑی جو چیز ہے یعنی قیامت کے حالات حشر میدان حشر کے حالات کہ وہاں پر کیا ہوگا اس برزخ کا زمانہ گزرنے کے بعد کے کی حالات کیا ہوں گے اب مصنف علیہ الرحمٰ ماتم وہ کیا کریں گے ان حالات کو ذکر کریں گے جو صرف اور صرف آخرت سے متعلق ہیں اب تک جو دو چیزیں بیان کی منقرقیر کے سوالات اور آزاد اور یہ کس کے حوالے سے ہیں اس کے, کے بعد جو ماسن اور شعری بیان کریں گے وہ کیا حالات بیان کریں گے جو صرف اچھا اور صرف آخر مکالم عالم جان لیجیے کہ انا وہ لما کانا اخبار اور کہ جب کہ قبر کے, کے اخوال تم بہن دنیا وال جو کہ متوسط ہے یعنی درمیانی ہے امور, امور بدآہ اور آفر کے امور کے درمیان مصنف علیہ الرحمٰن ان کو الگ ذکر کیا الگ ذکر کیا تم مشقہ والا بی بیان حقیقت الحشر پھر مشغول ہوگے بے بی بی بیان حقیقت الحشر حشر کے حق ہونے کے بیان میں حقیقت حق ہونا حق اور شرط ہونا حشر کے حق مانے کے بیان میں شروع ہو گئے وہ تفاقی آخرہ اور اس چیز کی تفصیل کے متعلق شروع ہو گئے جو عمولِ آخرت سے کیا ہیں متعلق ہیں وہ دہیل الگ اور یہ تمام کی تمام کی دلیل یعنی چاہے وہ عالم بردمت کے احکام ہو یا آخرت کے احکام ہو ان پر دلیل کیا ہے وہی دلیل ہے جو آپ کو بتائی جا چکی ہے کہ جو چیز حاصل ممکن ہو اس پر اگر شائع کی جانب سے یا مختر صادق کی جانب سے کوئی خبر آ جائے تو اس کو بلا تعلیم ماننا لازم اور واجب ہو جایا کرتا ہے جب یہ امور سارے کے سارے ممکن ہیں ہے خبر بھی ممکن ہے اور دوبارہ زندہ کرنا بھی ممکن ہے اور پھر کیا ہے جنت و فیصلے کرنا بھی ممکن ہے تو جب ممکن ہے جب سارے کی جانب سے اس پر کیا ہے وضاحت ٹھیک آگی سب, ان سب کو تسلیم کرنا لازم اور واجب ہے وہ دلیل بالکل سب کے سب کی دلیل یہ ہے یہ سارے کے سارے امور ممکن, ممکن ہیں اخبار ہو ایک صادق نے کی منتقل کتاب اور کتاب نے جس کی وضاحت کر دی ہے کتاب اللہ نے مجید میں بھی, بھی ساری یہ سارے کے سارے احکام ثابت کرائیں گے وہ سر رہا بے حقیق جیسے مینہ مصنف علیہ الحمان نے سراہد کر دی ہے ان میں سے ہر ایک کے حق ہونا تحقیقاً تحقیق بھی وطا ایدن وطا ایدن بھی اور اس کی شان کو اہمیت کمانا ہے اہمیت دینا کہا واقعی تو یہاں سے کیا پتا چلا چلو سننے پالے ہیں رحمان نے آلے میں برض کو بیان کرنے کے بعد آلے میں آخرت کو کیا کرنا شروع کیا ہے بیان کرنا شروع کر دیا ہے انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے ولبا یعنی مرنے کے بعد عالمی کے اختتام کے بعد جو دوبارہ کیا ہوگا زندہ کیا جائے گا تمام مردوں کو وہ ہے البا یعنی مردوں کو مدن کے ساتھ انکار کیا ہےڑے یعنی دوبارہ زندہ ہونا ہے, اب ہے اور اس کا کس نے انکار کیے ہیں آپ کے سامنے دو چیزیں آ چکی ہیں ایک ایمان والوں کے لیے کیا ہے راحت میں انکر کا کا سوال اس کا انکار کیا ہے اور ان کی دلیل کیا اس کا جواب کیا یہاں تک یہ آپ سب کے ذہنوں میں ہونا چاہیے